أرسل لي على رسولي الكريم عما بعد فأعوذ بالله السمين علينا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين ومنوا يتوبوا إلى الله توبة نسوحة عسى ربكم أن يغفر لكم جنوبكم ويدخلكم جنات تدري من تحت اللنهار الله العظيم يرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي امين يا رب العالمين توبه سے نکلے ہمارے جو قصے جنوں کو گفتگو بات تو واضح ہے کہ توبہ سے مفر ممکن نہیں یا گناوں سے نکلنے کا ایک رستہ ہے کہ جو انسان کا لازمہ ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ توبہ کرنا کوئی معمولی کام تو نہیں ہے ایک یو ٹرن لینا بندے کا اور بندے کی شخصیت کا بالکل بدل جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے تو وہ کون سی چیز ہے اس لیے کہ انسان کے اندر ضدی پنت ہے پھر یہ اپنے بہت سارے معاملات کو خود ایڈجسٹ کرتا ہے خود کو نمبر دیتا ہے کہ اگر میں یہ گناہ کرتا ہوں تو بہار میری یہ مجبوری بھی تو ہے یہاں کا وہ یہ کون سا جذبہ ہے جو بندے کو توبہ پر آمادہ کرے اور توبہ بھی توبہ کم نسوخا وہ والی نہیں آپ کو پھر صبح کو توبہ کر لی رند کے رند رہے ہاتھ سے جنگت نہ گئی چل واقعی وہ توبات جس میں بندہ پیشمان ہو اور اس کے احساس ہو اس کا گلے والے ڈومائک لینے میں زیادہ آسان ہے تو بندہ بھی پیچھے سے نظر آ جاتا ہے دوسرا وہ اتنا گردر بھی نہیں ہمارے یہاں دو گسخے ہیں اس کے ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک بندے کو امادہ کیسے کیا گیا پیغا کر ایک تو ہے ہمارے علماء کے پاس یا مولویوں کے پاس اس میں خوب ڈرایا گیا بندے کو ڈرا ڈرا کے اس کا پیشاب خطا کر دیا جائے مرنے کا عالم ہے اور فرشتہ آئے گا اور ستر کا جو لمبا ٹنگر ہوگا اس کے پاس اور بندے کے اندر داخل کر دے گا اور پھر کھینچے گا پھر داخل کرے گا جب تک سارے کانٹے ٹوٹیں گے نہیں دور نہیں نکالے گا ایک وہی انداز دوسرا انداز وہ ہے جو ہمارے سفیا کا انداز ہے کہ اللہ سے پیار اس کے اندر پیدا کر دیا اس کی محبت میں یہ شرم سے مٹی مٹی ہو جائے اللہ کیا کرتا رہا اور میں کیا کرتا رہا یہ پوچھتا ہے دو مرائل اور قرآن حکیم نے ان دونوں پر بات کی ہے مزکورہ کچل السان و ما اک فارا یہ شہین خلق مارا جائے انسان قتل ہو جائے یہ کتنا ناشکر ہے ہم نے کس چیز سے اس پیدا کیا مراحل سے نکالا یہ اخلوکم فی بتونے سلا ہم نے لکھایا پڑھایا کل نل انسان لگت تھا اور یہ صاحب پڑھ لکھ کے ہماری بلی ہمی کو ہمیں گمیا ہمیں قانون بنا بنا کے دے رہے ہیں ہمیں چکے بھیج رہے ہیں کہ یہ پردے کیسے ہونے چاہیے تھے اور یہ ایسے ہونے چاہیے تھے اور مالیات کیسے ہونے چاہیے تھا سود کے بغیر گزارا نہیں سب ہم اللہ کل تک یہ سب پیشاب کرتے تھے تو سیدھا اپنے, اپنے اوپر آج ہی اللہ تعالیٰ کو مشورے دے رہے ہیں قانون سازی کے تو ایک تو انداز وہ ہے کہ جس میں انسان کو یہ کہا جائے دکھایا جائے کہ تم تھے کیا اور تم ہو کیا یعنی ایک تو اس کی پیدائش کا معاملہ اس کے سامنے رکھا جائے تم کہاں سے نکلے کن مراحل سے گزرے کہاں سے ہو کے آئے آج پینٹ شرٹ تھری پی سوٹ پہن کے تم سمجھتے ہو تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے کیا انسان اس سے کسی زمانے میں نہیں گا المیہ کو نسخہ تم می منی یمنا تم ٹپکائی گئی منی کا ایک کترا نہیں تھے جس کی کسی کو پرواہ نہیں تھی وہ گٹر میں چلا جائے یا انسان بنا دیا جائے منی یمنا کچے میں تھینک یو چیز تھے تم ہم نے تمہاری قیمت لگائی ہے آج تم منڈی میں کھڑے ہو کے بکنا شروع ہو گئے اس وقت تو تمہاری کوئی قیمت نہیں تھی قیمتی تم نے کس نے بنایا ایک تو یہ انداز ہے افرآم تم, تم نون ام تم تخلوکون یہ تم ٹپکاتے ہو تم نے اس کو بھی دیکھا ہے پھر اس کو کیا چیز بنا کے کون لاتا ہے تم یا ہم حق کس کا ادھیکار کس کا دوسرا مرحلہ موت کا مرحلہ ایک ہی صورت میں دونوں کو بیان کر دیا تم کل کیا تھے اولا یا قورل انسان انسان کو یاد نہیں رہتا اتنی پیڑی ہے اس کی میموری یادداشت اس کی کام کو نہیں کرتی وہ اپورل انسان ہو اضامت ہو لا صوف افراد جو انسان کہتا کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا یہ کیسے ممکن کیسے فرمایا والل انسان اور نہ خلق نہ ہو ان کا بولو ہم نے تمہیں اس وقت بنایا جب تم کچھ بھی نہیں تھے اب تو تمہارا ارکائب کے اندر تمہارا فوٹو لگا ہوا ہے تمہاری فائل بنی ہوئی ہے تمہارا ریکارڈ موجود ہے تمہارا ڈی این اے ہے فلاں ہے فلاں ہے, ہے کل تو تم کچھ بھی نہیں تھے پھر یہ کہ تم کچھ نہیں رہو گے کل تم کچھ نہیں رہو گے وہ میاں محمد صاحب نے کہا سا آئے دا وسا نہ کوئی تے مان کیا پھر کرنا جس جسے نو چھنڈ جھنڈ رکھیں خاک اندر بنج کرنا کیا ہے تم کو اپنے تمہارے اوپر مٹی ڈال دیں گے مٹی میں مٹی بن جاؤ گے دو چار دن کے بعد کیڑے آنکھوں سے نکلائیں گے ناک سے نکلائیں گے یہ تو تمہاری قیمت ہے ہم تمہاری قیمت لگاتے ہیں اور تم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو <تصفح> یہ اولاد جس کو تم یہ سمجھتے ہو تمہاری صلاحیتوں کا تمہاری محنتوں کا صحیح جواب ہے ان کے پاس جواب نہیں ہے اللہ ہوں اللہ کے پاس یہ ہے حسن میں بہترین بدلہ رب دے سکتا اولاد تمہیں نہیں دے سکتی اولاد تو تمہیں آؤٹ آف فیشن سمجھتی ہے ڈنڈی میں دانا پار جاتا کہتے عقل کام کوئی نہیں کرتی بابے کو سمجھاؤ تمہاری صلاحیتوں کا بہترین بدل رب کے پاس وہ تمہاری قدر کرتا ہے ایک تم کرتے ہو نو اپنی طرف سے ڈال کے تمہارا سواب بڑھا دیتا ہے کہ دس دیتا ہے کہ سات سو بھی دے دیتے پھر فرمایا جب تمہاری باری آتی ہے مٹنے کی باری آتی ہے تو صدر کے سامنے صدر کا باپ مار رہا ہوتا ہے وہ صدر بھی نہیں ساتھ چیف ایگزیکٹو بھی ہے پھر ساتھ چیف آف بھی ہے پھر چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف بھی ہے لیکن پھر سامنے مار رہا ہے اور اس کو بچا نہیں سکتا اللہ نے چلو لائن تم غیر مدینین اگر تم کسی کے تابع نہیں ہو کہتے ہو میں آزاد ہوں میں کسی کے تھلے نہیں لگا ہوا ترج ں نہ ان کو تم آزاد ہو سچے ہو تو اس کو روک کے دیکھو نا تمہارے سامنے مار رہا ہوں کو چوری نہیں ہے جن تمزرون تم دیکھ رہے ہو میں ڈاکہ نہیں جا رہا تمہارے سامنے مار رہا ہوں تمہارے بیٹے کو تمہاری بیوی کو تمہارے باپ کو ترجیح رو لو کیا آج رو محمد آج رو منا بھائی تم آزاد ہو گئی تم کچھ نہیں ہو ہم نے فیصلہ کیا کس کے گھر پیدا کرنا ہے کس ملک میں پیدا کرنا ہے ہم نے پیدا کیا تمہاری کوئی مرضی نہیں کیا. ہم جب چاہیں گے ہم تمہیں مار دیں گے تمہاری کوئی مرضی نہیں ہم جب چاہیں گے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے سومیزا شاہ انشارہ تمہاری کوئی مرضی نہیں یہ درمیان میں بیس تیس سال ہے بابا جس میں تیری مرضی کی میں قیمت لگاتا ہوں تو اس پر بھی مار نہیں ہے یہی کہتا نا رب یہ درمیان کے 20-30 سال میں 20 سال پچیس سال تو ہمیں ہوش آتے آتے لگتے ہیں نا پچیس سال میں ہم کوئی یو ٹران لیتے ہیں ہمیں کوئی دنیا کے دین کی کچھ ہمیں لگنی شروع ہوتی ہے ساٹھ سال تک اس کے بعد آدمی سٹا جاتا ہے نا پھر حضور نے فرمایا اوسط عمر میری عمر, عمد کی جو ہے وہ ساٹھ سال تو یہ جو درمیان والا حصہ ہے تھوڑا سا اس میں سے نیند نکال کے کتنا بچتا ہے یہ بھی تیری تھوڑی سی مرضی ہے اس کی کتنی بڑی قیمت رب لگاتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس پر بنا دے اس پر سنوار دے یہ تھوڑی سی مجھے دے دو آخرت کی ساری زندگی تمہاری مرضی کی ہوگی یا ماں یشاہ دنیا میں انشاءاللہ شا اللہ جو اللہ چاہے فرمایا میں آخرت میں جو تم چاہو دنیا کی تھوڑی سی رب چائی گزار لو اور یہ ابھی اتنی لمبی لگتی ہے لیکن جب جان کنی کا عالم آتا ہے تو بندے سے پوچھو کتنا رہے ہو تو وہ کہے گا یوم آنا یوم ریل پیچھے چلاتا ہے نا ابھی جب ہم جاتے ہیں اپنا ہائی اسکول دیکھتے ہیں جس کی دیواریں فلان کے ہم بھاگا کرتے تھے کلاس روم سے پتہ چلتا کل کی بات اور حالت یہ اگر فٹبال کا گراؤنڈ تھا وہ سارا قبروں سے بڑا وہ کتنی دنیا چلی گئی تم پھر بھی کچھ نہیں رہو گے یہ سارے تیرے رشتہ دار اس لیے ہیں تیری بلے بلے اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے تمہیں اٹھایا جائے ہم تمہیں سانس دے رہے ہیں جس دن ہم اپنے یہاں تیرا نام کار دیں گے بابا یہ اپنی اولاد اپنے کندھوں پر اٹھا کے تمہیں پھینک کے آئی کھڈے گے اور ہر ایک کی یہی ہوگی کہ جنازے کا کیا ٹائم ہے جی کتنے بجے اٹھانا ہے جی تو میاں صاحب نے کہا جنہ پیچھے عیب کماویں آدمی اپنے لیے میں نے کوئی بندہ نہیں دیکھا جو اپنے لیے کرپشن کرتا ہمیشہ اولاد کے لیے لو کرتے یعنی اپنے بیٹوں کے لیے بھی نہیں وہ چاہتے پوتوں کے لیے بھی بنا دو میرے بیٹے کو محنت نہ کرنی پڑے میاں صاحب کہتے ہیں جنہ پیچھے عیب کماوے کتنے نہیں تیرے کر دے پیر پسار پیوں وچ ویڑے تے کڈو کڈو کر دے سارے تتے ترے پر کھڑے ہر کو دوسرے سے پیٹا, کتنے جنادہ کتنے بازے? بازے. سارے نظام روکا ہوا بھائی ملے والے بھی مندر کا یہ ہے نا تیری قیمت اور جب تک رب نے رکھا ہوا تھا تب تک پوچھا تو تُس میں تو بڑا پنکھا نا تیری بڑی ویلو ہے ساری دنیا تو نے اپنے ہاتھوں پر اٹھائی ہوئی ہے تو ادھر سے ادھر ہوگا تو نے ایک چھٹی کر لی تو اگر میٹنگ میں چلا گیا تو پیچھے سب کچھ ڈسٹرب ہو جائے گا گھر ہی نہیں چلے گا اور تم یہ سا قبر میں رکھیں گے گھر بھی چلتا رہے گا ٹریکٹر بھی چلتے رہیں گے ویگنک ٹوٹے بھی چلتے رہیں گے تیری کسی کو پرواہ نہیں یاد آیا آیا نہ آیا کسی کو آگئی تو آگئی ہم تو ویسے بھی وادی ہیں جو رات کو بھی یاد کوئی نہیں آنے یاد آیا تو آیا تو آگئے گیا نہ آیا تو نہ آیا تو پہلی بات تو یہ کہ بندے کی حیثیت کیا ہے رب کے سامنے کچھ بھی نہیں وہ خالق ہے تم مخلوق ہو وہ مالک ہے تم مملوک ہو وہ آقا ہے تم غلام ہو وہ غنی ہے تم محتاج ہو وہ داتا ہے تم منگتے ہو تو مقابلہ ہے پھر کس بنیاد پر اس کی اس کے قانون کو توڑتے ہو مقابلہ کر سکتے ہو اس کا نہیں باہر کا درد ہو جائے تو بندہ گولی مار لیتا ہے اپنے آپ بندے کی پیچ تو اتنی ہے نا باری کا بخار ہو جائے دو دن ہے تو دیوار پکڑ کے چلتا ہے پیچ اتنی ہے ہمارے یہاں کہتے ہیں ذات کی کوڑ کلی نو جفے دو دن کا بخار برداشت نہیں ہوتا لیکن زمین پر چلتا تو پتا چلتا ہے کہ بھائی بشیے کھڈا ڈال دے گا جہاں کھڑا ہوئے رب کا مقابلہ نہیں کر سکتے نہ اس کی سزا برداشت کر سکتے ہیں یہ دو طریقے ہیں ایک طریقہ ہے کہ بندے کو ڈرایا جائے تمہارا مکو ٹھپا جائے گا تم جب جاؤ گے قبر میں اتنے اتنے خچر جتنے بچھو ہوں گے اور سانپ ہوگا اگر اس سانپ کے زہر کا ایک خطرہ زمین پر پھیلا دیا جائے یا سمندر میں ڈال دیا جائے سارے سمندر کڑوے ہو جائے خشکی پر پھینک دیا جائے قیامت تک زمین سبزہ پیدا نہ کرے اتنا زہریلا سانپ تمہیں مارے گا ستر گز تو اس کے ڈنگ سے زمین میں جائے گا پھر نکلے گا ایک تو انداز ہے لیکن یہ جو خوف والا معاملہ نا خوف کی ایک حد ہوتی ہے بندہ ایک حد تک ڈرتا ہے اس کے بعد بے ڈر ہو جاتا ہے بندہ یاد رکھیا خوف کی ایک حد ہے آپ ڈرائیں گے کسی کو ڈرتا جائے گا ڈرتا جائے گا ڈرتا جائے گا لیکن جیسے آپ چوڑی کستے جائیں کستے جائیں لیکن ایک وقت چوڑی سلپ کر جائے گی آپ کستے رہیں اس کو فائدہ کوئی نہیں ڈراتے رہیں ڈراتے رہیں ایک وقت آئے گا کہ چوڑی سلپ کر جائے گی اب بندہ نہیں ڈرے گا یہ ایک حادثے ڈرنے کی جو قوم ہے آپ دیکھیں نا ہمیں ٹی وی پر دیکھ کر ڈر لگتا ہے ان کا حس ٹینکیوں کے پتھر مارتے وہ نہیں ڈرتے ہے نا ٹینک پتا ہے کہ ٹینک کے اندر جو بندہ ہے بیٹھا اس کے پاس بندوق بھی ہے کو لیل میں پتھر ڈالا ہو بستہ پیچھے ڈالا ہوا ہے عجیب قوم ہے ان کی چوری سلپ کر گئی وہ نہیں ڈرتے ہم ڈرتے ہیں وہ نہیں ڈرتے اور اس کو ان سے پالا پڑ گیا ہم کو لیکن پیار جو ہوتا ہے اس کی حد کوئی نہیں ہے محبت کی کوئی حد نہیں ہے یعنی دار کے ذریعے یہ خطرہ موجود ہے یہ بھی امکان موجود ہے کہ بندہ بندے کا پتر بھی بن جائے لیکن یہ امکان بھی موجود ہے کہ چوری سلپ کر دے اور بندہ بے خواب بھی ہو جائے کیا ہونا ہے جب ایک نماز چھوڑنے کے بدلے میں اتنے لاکھ سال جلنا ہے ہمارے لوگ پھر ڈونڈی کا حساب لگاتے ہیں نا یعنی جو ڈراتے ہیں وہ بھی ماشاء اللہ اس طرح ڈراتے ہیں کہ جی اتنا ہی میں اگر آپ کا ہاتھ آگے لٹکا یا گٹنے پر تو چالیس سال آپ نے جہنم میں گوتا لگایا دیا جہاں چالیس سال کے لیے جانا چلو پھر دو چار سال آپ جل لیں پھر پھر پڑھنی کس لیے وہ کہتے جی فضائل میں ڈرانا یہ جائز یہ جائز نہیں ہے فضائ میں بھی جھوٹ بولنا غلط یہ ہمارا جو رویہ ہے بہت غلط رویہ ہے یہ بھی امکان موجود ہے کہ بندہ بے خوف ہو کے کہ یہ اشر ہونا ہے ٹھیک دیکھئے کہ جو مجرم لوگ ہوتے ہیں یہ قانون نے ان کو بے خوف کی ڈر ڈر کے آ وہ بے ڈر ہو جاتے ہیں ہم شریف لوگ پولیس سے ڈرتے وہ نہیں ڈرتے لیکن محبت کی کوئی حد نہیں ہے اقبال نے کہا تھا نا ٹرین میں سفر کر رہے تھے اسٹوڈینٹس تھے تو انہوں نے ان کا شیر ان کے سامنے کوٹ کیا اور کہا کہ صاحب ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ محبت کی کوئی انتہائی نہیں اور آپ کہتے ہیں کہ تیرے اس کی انتہا چاہتا ہوں کہنا کہ دوسرا جملہ نہیں بڑھ سکتا اللہ مشرہ کیا ہے میری صاحبگی دے کیا چاہتا ہوں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے رازا سفیا نے کام کیا ہے پیار کی کے بس پر پیار کی بنیاد پر دیکھو اللہ تم سے پیار کرتا ہے جو تمہیں اٹھائے اٹھائے رکھتا ہے نا ورنہ جتنے نافرمان ہم لوگ اللہ کے اللہ کی قسم ماں ہمیں کھانا نہ دے کھانے دنیا میں ماں ہی ایک ہستی ہے نا جس کے ساتھ اللہ نے اپنی محبت کو ناپا ہے لیکن جتنی نافرمانیاں ہم اللہ کی کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری ماں ہمیں ایک وقت کا کھانا بھی نہ دے یہ تب کی محبت ہے کہ وہ پھر بھی بندوبست کرتا رہتا پھر بھی وہ درگزر کرتا رہتا اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس کی محبت ہے لہذا وہ یہ چاہتا ہے ولہ جینو اشد حبا اللہ جو ایمان والے ہیں وہ شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں اب یہ محبت میں بندے کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا کہ اللہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے اور میں کیا کیا نا فرمانیاں کرتا ہوں بڑے شرم کی بات ہے بھائی اس میں فرید شکر کا شیرا ہے وہ کہتے ہیں اٹھ فریدا ستیا اٹھ جھاڑو دے مسیت تو ستا او جاگدا تیری داڈے نال فریت کیسے محدود ہو تم دیکھو رب جاگنا تم سوئے گو زیادہ اٹھو اور جھاڑو دو مسجد پر صاف کر اور کھڑے ہو جائے اس کے سامنے تو یہ جو پیار کا جذبہ ہے پرانے حکیم خود اللہ تعالیٰ کی آیات میں جو ریفر کرتا ہے بار بار انسان کو اس تخلی کے تخلیق کے مراحل کی طرح تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم غیر اہم چیز تھی تم کو اہم ہم نے بنایا ہے اور تم ہماری ضرورت نہیں تھی تمہارے جیسے بڑے فن خان وہ قبرستان میں کوئی مائی گئی تھی تو اس نے آواز ماری تھی پتر سکندر تو آواز آئی تھی اماں کس سکندر کو بلا رہی ہو یہاں سے بہت سارے سکندر دفن ہیں خبرستان بڑا ہوا ہے کل ہم نے بھی وہیں چلے جانا ہے فاتح خانی ہوتی رہتی ہے آپ خبریں سنتے رہتے ہمارے پولیس ہوتے ہیں چلتے رہتے ایک دن ہم نے بھی چلے جانا بڑی عجیب پالیسی ہے اللہ تعالی کی اس کی حکمت ہے کہ ہمیں آگے کی طرف متوجہ کر دیتا اور پیچھے سے اٹھا لیتا ہے جیسے کھلونے ہوتے ہیں نا تو آپ اگر بچے سے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو کسی اور طرف اس کی توجہ کر دیتے کوئی اور کھلونا پڑتا ہے وہ اس کی طرف جب متوجہ ہوتے تو آپ پچھلا اٹھا کے رکھ دیتے اولاد دے دیتے ہیں ہم اولاد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں امی ابا لے لیتے ہیں اور ہمیں کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑتا اس لیے کہ ہمارا دل تو ادھر لگا ہوا ہوتا ہے ہمارا رخ تو آگے کی طرف ہوتا ہے ایک سب حکمت بیان کر رہے تھے کہ ہمارا رخ اولاد کی طرف کیوں ہے ماں باپ کی طرف کیوں نہیں ہوتا ماں باپ کی طرف رخ نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے سواب کہا نا کہ ماں باپ کو ایک پیار کی نگاہ سے دیکھو تو ایک مقبول حج کا ثواب مقبول حج کا سواب تو سا بھی کھڑے ان کے اللہ کے رسول میرے ماں باپ میرے ساتھ رہ اگر میں سو دفعہ دیکھوں نے فرمایا اللہ کے رزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے سو آج کا سوال تو یہ کیوں لگایا ساتھ اس لیے کہ ہمارا رخ ادھر نہیں ہے لہٰذا اللہ کو اس کے ساتھ جنت لگانی پڑی ہے جنت کس کے قدموں کے تلے ہے ماں کے قدموں کے تلے کیوں لگائی ہے بس جس طرف آدمی کی توجہ نہ ہو جو چیز نہیں بکتی اسی کے ساتھ سیمپو کی شیشی لگا دیتے نا دو چار ٹکیاں صابن کی لگا دیتے ہیں ہم اس لالچ میں خرید لیتے ہیں اس کو چونکہ ماں باپ کی طرف ہماری توجہ نہیں ہمارا پیار سارا اولاد کی طرف ہے لہذا اس کے لیے ثواب رکھا گا کہیں بھی نہیں کہا گا کہ اولاد سے پیار کرو ہم تمہیں جنت دیں گے ہم تمہیں ثواب دیں گے نہیں فرمایا ان نما اوالکم اولاد کم سیکنا ان نام نزواد کم اولاد ادھر وان کیا کہ کم کرو ہاتھ ہلکا رکھو ادھر کہا کہ پیار کرو تمہیں جنت دوں گا حکمت بیان کر رہے تھے میں پڑھ رہا تھا وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ حضرت اعظم علیہ السلام کے ماں باپ کوئی نہیں تھے وہ فلاد کی طرف تھا لازا آئندہ آنے والے انسانوں کا رخ بھی ادھر ہی ہوتا اگر ان کے ماں باپ ہوتے تو ان کا رخ ادھر بھی ہوتا تو پھر ہمارا بھی ادھر ہوتا لیکن جو کہ یہ آگے کی طرف ایرو چل رہا ہے تو اس میں اللہ تعالی کو ہمارے پیدا کرنے میں کوئی خاص مجبوری نہیں تھی دو سو پچاس ملین کیڑوں میں سے ایک کیڑا چن کے اس نے بنا دیا پھر تجھ سے ٹوٹ کر پیار کیا اس کی. بنایا تو خوبصورت میں بنایا. اسمبل کیا بہترین سے اسمبل کیا. کوئی بڑے سے بڑا انجینئر بھی ایک سا مجھے بتا رہے تھے آج بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے انجینئر حضرات بیٹھے ہوئے تھے تو یہ ہیں رئیس المحند سی نے باقاعدہ کیبنیٹ منظوری دیتی ہے ان کے وظیفے کی تو بتا رہے کہ انجیلی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اسی ایزی موڈ میں بات کرتے ہوئے کہا یار اگر تم سے مشورہ لیا جاتا کہ انسان کی آنکھیں کہاں لگائی جائیں کہ پوری باڈی فوکس میں بھی رہے اور ایزیلی نظر بھی آتا رہے اور بندہ اپنے کام بھی کرتا رہے تو تم کیا سجیسٹ کرتے ہو کہ آپ کہاں لگنی چاہیے تو صاحب نے بڑا سوچ کے جواب دیا کہ انگلوں پر ایک آنکھیں سگلی پر ہوتی ایک آنکھ انگلی پر ہوتی ایک آنکھ تو زیادہ ایریا کور کیا جا سکتا انہوں نے کہا صبح اٹھ کے جب آپ باتھ روم جاتے تو کیا مسئلہ بنتا ہم آنکھ کو کیا دکھاتے ہم جو چیز اللہ تعالیٰ نے جہاں فٹ کیا کوئی انجینئر اس کو رد کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آنکھ ماتھے پر لگتی تو انسان خوبصورت ہوتا یا اوپر اینٹی نے کی طرح نکلی ہوتی تو خوبصورت لگتا میرے رب نے جہاں جو چیز رکھی ہے فی ای سو ر تین ماشا اور جس طرح اس نے چاہ تیری ترکیب کی, کیا سنبل کیا تجھ کو یہ جذبہ ہے محبت کا مجھے اس نے تخلیق کیا میں نے کیا کیا اس کے لیے ہم تو اب تک یہی سوچے نا کہ ہم کو اللہ نے کیا دیا مسئلہ یہ کہ ہم نے اللہ کو کیا دیا جو نمازیں پڑھتے ہیں یہ اللہ کے قابل ہیں ایسی نمازیں ہیں. میں ذکر کر چکا ہوں پہلے بھی کیک صاحب آئے خریدنے کے لیے یہ ہماری مسجد کی بات ہے سبزیاں آتی ہیں نا بینسڈے کو پاکستان سے تو بیوی نے بھیجا کے پاکستانی بھنڈیاں لے کے وہ آئے مسجد میں نماز پڑھی اب نماز میں وہ بھنڈیوں کے پیچھے دوڑتے رہے اچھا نماز کے بعد بیٹھ گئے کوئی مسئلے مسائل انہوں نے پوچھے تو بھنڈیاں ذہن سے نکل گئی گھر چلے گئے گھر جا کے تو نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا وہ بھنڈیاں لے کے آنے والوں کہ کرما والی میں ساری نماز میں بھنڈیاں ہی خریدتا رہا ہوں اس نے کہا جی وہ تو جائیے اب جا کے لے کے آئیے کہنے لگے ہم پہلے تو جا کے نماز پڑھوں گا اس لیے کہ جو نماز پڑھتے میں میں نے جو نماز پڑھتے وہ بھنڈیاں خریدی ہیں وہ تمہیں قبول نہیں ہیں تو بھنڈیاں خریدتے جو نماز میں نے پڑھی اور میرے رب کو کب قبول ہوگی وہ آئے انہوں نے دوبارہ آ کے مگر جو نماز پڑھی جناب علی اور پھر گئے بھنڈیاں لینے کہنے لگا جی میں نے کہا کہ میری جو نماز گئی جو بھنڈیوں کے پیچھے گئی جب بیوی بھنڈیاں نہیں لے رہی خیالی بھنڈیاں نا وہ نماز بھی پھر خیالی تھی لہٰذا ہماری نمازوں کا تو یہ حال ہے اور باقی جو امال ہیں ہماری جو معاملات ہیں اس میں کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے بہت اچھی طرح پتہ ہم نے رب کو کیا دیا ہم نے سوائے بدنامی کے کچھ نہیں دیا اللہ تعالی کو یعنی ہم وہ لوگ ہیں کہ اگر ہمارا بھائی بھی شاید اپنے ساتھ ہمیں منسوب کرنا پسند نہ کرے میں یہاں گیا مرکزی جیل میں کسی سے ملنا چاہتا ہوں وہاں پہ ملاقات ہو گئی سلام ہو بتانا لگے کہ ان کے محلے کا کوئی آدمی وہاں تھا تو ان کی بعد میں مجھے پتہ چلا وہ ان کا بھائی تھا لیکن وہ بھائی کے ساتھ اپنے آپ کو منسوخ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ بھائی میں تو ماضی آدمی ہوں ایک آدمی ہوں اور اس کے بھائی کا جیل میں کیا کام ہے پتہ نہیں کون کون سا ذہن میں خیال جائے گا پتہ نہیں کس کیس میں پکڑا گیا ہے لازم نے کہا کہ شارٹ کٹ کرو وہ مول کا آدمی ہے تو اسے ملنا ہے یعنی بھائی بھی اپنے ساتھ اس کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہیں رب ہم جیسوں کو اپنے ساتھ کیسے منسوخ کرے گا یہ میرے بندے ہیں وہ کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتے ہم نے کیا دیا اللہ تعالیٰ کو سوائے بدنامی کے یہ کہ ایت اللہ فخر الملائکہ فرشتوں کو بلا کے فخر کرتا ہے تم پر دیکھو یہ میرے بندے ہیں آج ان کے سامنے کیا کیا مسائل ہیں کیا کیا مشکلیں ہیں لیکن ان اللہ قالو کالو ربد اللہ استقامو مستقام علیہم تسل اللہ تخافو ولا تحسنو تحسن ہوں جن کہتے مارا رب اللہ استقامو استقامت سے مراد کی یار سیدھا استقامت جو ہے مستقیم کا مطلب ہے سیدھا اس میں کوئی لف دوران نہیں ہونا چاہیے اگر سمندر ہے دریا ہے تو پل بناؤ ٹیڑا نہیں ہونا سیرت مستقین اس کا نام ہے ایک دنوں سے رات اور پہاڑ آ تو سرم بناؤ رستہ ٹیڑا نہیں کرنا ان اللہ جی نے کہا لو رب پھر انہوں نے اس بات کو پکڑ لیا کوئی ڈر کوئی لالچ ان کو ٹیڑا کہ کسی جگہ انہوں نے اللہ کو ڈس آن کر دیا نہیں جی نہیں ہم تو بالکل بنیاد پراستی نہیں ہماری بنیاد نہیں کوئی نہیں آپ جہاں چاہیں ہمیں وہ گملے کا پودا ہوتا جہاں مرضی ہے لے جا کے ہمیں رکھ لیں آپ کو دل کرے ڈرائنگ روم میں رکھیں دل کرے ڈائننگ روم میں رکھ رکھیں دل کرے کچن میں رکھ دیں ہاں ہماری تو جڑیں کوئی نہیں ہماری تو بنیادیں ہی کوئی نہیں ہم تو آپ کی مرضی کے مطابق ہیں بنیادیں ہیں ہم اسی بنیاد پر مرنا چاہتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں تو آر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جذبہ محبت بندے کے اندر وہ اس کے گناہوں کی راک سے وہ پھول اگتا ہے توبہ کا جس کو اس کے اشک ندامت پانی دیتے اب اس کی قیمت میں نے کیا, کیا جب ماں باپ مر جاتے ہیں آدمی کو احساس ہوتا ہے زندوں کا احساس نہیں ہوتا ہے جب ماں باپ مر جاتے ہیں پھر آدمی بیٹھتا ہے تو سوچتا ہے انہوں نے کیا کیا تھا کن مشکل مراحل سے گزر کے مجھے پالا تھا کس طرح نکلا کس جگہ میں پھنسا تھا ان کو کتنی تکلیف سارا سوچتا ہے اور پھر اس کی آنکھوں سے آج اگر وہ زندہ ہوں تو میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں کر دوں گا میں کہا کہ اگر تمہیں اب بھی تو چھتاوا آ گیا ہے تیرا تک بہت تیری نظار آ تو نیکی کر استغفار کی دعائیں ان کے لیے کر ان کے لیے مخلوط کی دعائیں پر پر کے عمرے کر کے حج کر کے ان کے لیے مخوب کی دعائیں نہ اللہ تعالیٰ کے دن کا جب تیرا یہ ہدیہ ان کے سامنے رکھے گا وہ خوش ہو جائیں گی اس لیے کہ وہاں کی, کی ضرورت ہوگی نا یہ لاز نہیں ہے وہ بھی بڑے حیران ہوں گے بھائی ہمارے زندہ ہوتے تو ماشاءاللہ بڑا اچھا تھا کہ پیچھے کہاں اس کو روشنی نظر اگر آ تو آپ کے یہ توبہ کا ایک تو یہ ہے کہ اگر احساس ہو گیا ماں باپ کی خدمت ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی تو اب بھی وقت گیا نہیں ہے اب ابھی آپ دعا میں ان کو شامل کریں اور قرآن پڑھیں اور آپ نوافل پڑھیں اور عمرہ کر کے ان کے لیے دعائیں کریں یہ آپ کا اس کے کمپنسیشن ہوگی جو نافرمانی ہوگی جب اس انسان کے اندر احساس ندامت جاگے پچھتاوا ہو کہ یار ٹھیک نہیں ہوا یہ میں نے غلط کیا ہے یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تو سب سے پہلی شرج ہے کہ بندے کو اپنے کیے پر ندامت ہو غلط ہوا سب سے پہلے ایڈمٹ کرے اور یہ کام ہوا جو اصولوں نے کیا ہماری اما اور ربا نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا پہلے ایڈمٹ کیا اب تو ہمارے یہاں بحث چلتی ہے لیکن انہوں نے کچھ کیا بھی تھا کہ نہیں کیا تھا اور جب وہ خود کہہ رہے ربانا غلام پھر لینا ہوتا سلام کہہ رہے ہیں لا الہ اللہ سبان کا انی کم تم نظال میں تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو تو تاک ہے تم سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی جو مچھلی کے پیٹ میں میں کہہ دوں میں اپنی غلطی سے ہوا تیری غلطی سے نہیں ہوا تیرا فیصلہ غلط نہیں ہے سبھانک میں تمہیں بلیم نہیں کرتا کہ تیرا فیصلہ غلط ہوا اور میں قید ہو گیا ہوں نہیں انی کنتم تمہیں نظر تو کمی بیسی میری طرف سے ہوئی ہے فوراً معاف کر دیا یہاں تک فرمایا کہ ہم تو کوئی اور فیصلہ کر چکے تھے فلا کا نمین المصدین کر دیا یہاں تک فرمایا کہ ہم تو کوئی اور فیصلہ کر چکے تھے فلا نل مسبین لال بکن ہی لا بھی اگر یہ تصویرہ نہ کرتے تو ہم یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ قیامت کے دن اسی مچھلی کے پیٹ سے مبوس کریں گے یہ ہے توبہ کے اندر زور سب سے پہلے احساس دامت ہو غلط ہو پھر یہ نہیں کہ اس وقت سے تو احساس ندامت ہو اور بعد میں بندہ انجوائے کرے اس کو جب بھی وہ خیال آئے شیطان کیا کرتا ہے پلٹ کے واپس اس دن ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن وہ پھر وہ پچھلی فائل لے جاتا ہے بندہ کہتا ہے چونکہ میں اس پر توبہ کر چکا ہوں لازا وہ تو ثواب ہو گیا نا مختص چلو آپ بیٹھ کے اس کو انجوائے کرتے ہیں اس خیال پہ پھر توبہ کرو جب جب وہ گناہ یاد آئے پھر توبہ کرو نتیجہ یہ ہوگا کہ پروردگار اتنا سواب ہر بار تمہیں دے گا توبہ پر شیطان تنگ آ جاؤ میں جب بھی یاد دلاتا ہوں یہ کریڈٹ بنا لیتا ہے جب بھی یاد دلاتا ہوں کریڈٹ بنا لیتا ہے آئندہ میں اس کے ذہن میں آنے ہی نہیں دیتا کبھی اس طرح دھیان ہی نہیں اس کا آنے دیتا لیکن اگر ہم اس خیال کو پکڑ کے بیٹھ جائیں اور انجوائے کرنا شروع کر دیں جیسے امرود کے ڈکاروں کو بندہ انجوائے کرتا ہے بعد میں کہ چلو اتنے ہی پیسے میں بار بار سواب لو اس کا تو وہ تو پھر ہر بار وہ شیطان کام کامیاب ہو گیا جس وقت آپ کو مزہ آیا اس گناہ میں آپ نے انجوائے کیا وہ آپ کے ٹریش کین سے ریئل اسٹیٹ ہو گیا وہاں سے دوبارہ آ گیا ڈیسک ٹاپ پہ کہ صاحب اس کو تو مزہ آ رہا ہے گناہ میں کبھی بھی وہ یاد نہ آئے آپ کو یاد آئے تو ہر بار توبہ کریں آپ اور ایسے جیسے کوئی انسان کو اپنا جرم یاد فورم چھپانے کی کوشش کرتا ہے اس پر آپ بگڑ جائیں گے یہ کہ کہاں سے آ یہ خیال اور توبہ کریں اس پر یہ ہو گیا ساس ندامت دائمی اس کے بعد نہ کرنے کا عزم جس وقت آپ نے توبہ کی ہے اس وقت ہنڈریڈ پرسینٹ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے آئندہ یہ نہیں کرنا سو فیصد بعد میں اگر ہو جاتا تو وہ بعد کا معاملہ ہے لیکن اس وقت جب آپ نے توبہ کی ہے تو آپ کے ذہن میں سو فیصد یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ پروجیگار میں آئندہ نہیں کروں گا پھر یہ کہ کچھ گنا ہوتے ہیں جو حقوق کے قبضل باد سے متعلق ہوتے ہیں اس میں اس بندے کے مثلاً ایک آدمی کی میں نے دو چار کنال زمین دبائی ہوئی ہے اب میں روزانہ صوبہ بھی سو دفعہ استغفار کی تسبیح کرتا ہوں آپ کو بھی سو دفعہ استغفار کی تسبیح کرتا ہوں لیکن وہ زمین نہیں چھوڑ رہا میں یہ کوئی توبہ نہیں ہے توبہ اس کا نام ہے کہ پہلے جس حقوق جو ہیں ان کو حق واپس کرو مر گئے ہیں ان کے جو ان کو جو نہیں ملتا بندہ اللہ کی راہ میں دے دوں تاکہ قیامت کے دن دیکھیے برانچ تو ایک ہی ہے نا قیامت کے دن جب وہ دعویٰ کرے گا تو آپ کہہ دیں گے پروتگار وہ میں نے پری پیمنٹ کر دیا اس کی اللہ کے یہاں سے فورم اس کو ادا کر دیا جائے گا بھائی کفاط برابر ہو جائے گا آپ کا کریڈٹ ہوگا اس کو واپس کریں جو غلطی ہو گئی ہے اگر کسی کو پتا نہیں ہے تو آپ اس کو بتائیں مات اور توبہ کر لیں میں اس کو گھر دروازہ بجا کے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں میں نے آپ کی کمت کی تھی لہذا آپ مجھے معاف کریں اگر اس کو نہیں پتا تو آپ اپنی جگہ اس کو اللہ سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا فیلے کی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور کوئی گنا ہوا تھا اور اگلے کوئی پتا نہیں ہے اور اس میں کوئی حقوق نہیں ہے کوئی پیسے کا معاملہ نہیں ہے کوئی زمین کا معاملہ نہیں ہے کوئی مکان کا معاملہ نہیں آپ توبہ کر لیں اپنی جگہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں جو گناہ سر عام کیے جاتے ہیں ان کی توبہ بھی سر عام ہونی چاہیے جو گناہ دیں. اس کی توبہ بھی کھول کے ہونی چاہیے اگر آپ کے گناہ کے گواہ ہیں معاشرے میں تو آپ کی توبہ کے گواہ بھی ہونے چاہیے کیا مت کے دن آپ کو یہ گواہیاں ضرورت پڑیں گی یا مقدمہ چلتا ہے تو صفائی کے گواہ بھی وہ جو ڈیفینس کے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو بھی موقع دیتی ہے کہ اگر تیرے پاس کوئی صفائی کا گواہ ہے تو وہ پیش کرو وہ کہتا نہیں nah, جی صاحب جب یہ بکوا ہوا ہے یہ بندہ میرے ساتھ تھا جی ہم فلاں جگہ پر تھے یہ سب تو اگر آپ کے گناہ کے گواہ وہاں پر موجود ہوں تو کم از کم آپ کے کیس میں آپ کے صفائی کے گواہ بھی ہونے چاہیے کہ پیروزگار اس نے ہمارے سامنے اس سے توبہ کی تھی ایڈمٹ کر کے کہ یہ غلطی مجھ سے آپ نے تقریر میں غلط بات کہہ دیا ہے تقریر میں آپ توبہ کرے اور کہیں کہ صاحب یہ بات غلط ہوئی میرے نالج میں پہلے نہیں تھی یا غلط تھی اور اب میں اس کی تصریق کرتا ہوں اس میں چھوٹے پن کی کوئی بات نہیں ہے یہ انسان کے بڑے پن کی بات اپنی غلطی کو ایڈمٹ کر لینا اور کہنا انسان انسان سے غلطی ہو جاتی ہے قلم جب چلتی ہے تو غلط لکھ جاتی ہے زبان جب بولتی ہے تو غلط بول جاتی ہے جب پتا چلے کہ یہ بات غلط ہے تو اس کی تصایت لینی چاہیے تو جو گناہ سریام کی ہیں سریام توبہ خفیہ کی ہیں خفیہ توبہ اجتماعی گناہ کی اجتماعی توبہ اور انفرادی گناہ کی انفرادی توبہ اب کیونکہ معاشرتی گناہ ہے جہاں پردے کا ذکر آیا وہاں پر فرمایا تو بو الا جمیان ونون اے ایمان والوں مل کر اللہ کی جی طرف پلٹو اس میں سب لوگ جب پلٹیں گے اس گناہ سے توبہ کر لیں گے تو ایک ماحول بن جائے گا اس ماحول میں نیکی آسان ہو جائے گی ایک ادھ بندہ اس سے توبہ بھی کر لے تو انڈیویژلی ہو سکتا ہے اس کو کوئی فائدہ ہو لے تو مارچنے کو, کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا گاڑی ادھر ہی چلتی رہے گی مطلب ایک گاڑی جا رہی ہے کراچی ایک بندہ نہیں جانا چاہتا وہ یا تو ساری گاڑی والوں کو قائل کرے کہ یار ہمیں کراچی نہیں جانا پشاور جانا ہے تو گاڑی کا رخ موڑنے سارے پشاور چلے جائے یا پھر یہ کہ وہ بندہ اپنی سیٹ پر وہ پشاور کی طرف کر کے بیٹھ جائے لیکن گاڑی کہاں جائے گی گاڑی تو کراچی جائے گی نا اس نے تو اپنی سیٹ پر بھی بدلی کی ہے منزل بدلی نہیں ہوئی معاشرے میں انفرادی طور پر دو چار بندے توبہ بھی کر لیں تو معاشرتی گناہوں کی سزا پورے معاشرے کو ملتی ہے قیامت کے دن وہ اس سے بچ جائیں بچ جائیں اللہ تعالیٰ حساب کرے گا اور قیامت کے دن شانتی ہوگی سکروٹری میں وہ الگ ہو جائیں گے لیکن اس عذاب میں سب مبتلا ہوں گے اس میں نیک بھی نہیں بچے گا ایشا سے رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے یہ پوچھا تھا اللہ کے رسول جب کسی معاشرے پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس میں کچھ لوگ بہرحال وہ ہوتے ہیں جو اس کے خلاف ہوتے ہیں آپ نے فرمایا عائشہ عذاب میں سب ہی برابر ہوتے ہیں پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بری کر دے کہ آخر کا عذاب نہیں ہوگا لیکن بہرحال تو آپریشن کلین اپ میں صفایا سب گئی ہوتا ہے اسی طریقے سے فرمایا بد تخو فتن طلح تو سی بن اللہ اس فتنے سے بچو جس میں تم سے صرف ظالم ہی نہیں اس میں مبتلا ہوں گے بلکہ اس میں سارے نیک بھی رگڑے جائیں گے جب اللہ کا عذاب آتا ہے سیلاب آتا ہے تو اس میں معصوم بچوں کا کیا قصور ہے گائے بینک بکریوں کا کیا تصویر ہے جو بھی رد لی جاتی ہیں بچے بھی مار جاتے ہیں بڑے بھی اس میں جاتے ہیں جب عذاب آتا ہے میزائلوں کی شکل میں بچے بھی مرتے ہیں پھر اور بھی ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں کہ جب تک اجتماعی طور پر توبہ نہ کی جائے قوم کو راضی نہ کیا جائے جب ہم اس کے لیے نماز پڑھتے ہیں بارش کے لیے تو اس میں کیا ہوک اس میں کہا گیا کہ جانور بھی باہر نکلو مسجد میں مکرو ہے یہ یہ میں کھلے میدان میں پڑنے والی چیز اسی طرح عید بھی میدان میں پڑنے والی چیز یہ تو مجبوریاں ہو گئی ہیں نا ہماری ہم تنگ جگہیں لازا مسجدوں میں پڑتے فرمایا جانوروں کو بھی باہر نکالو شاید تم نہیں پروردگار ان کو دیکھ کر تو رین کر دے. تم پر بارش برسا دے تم اس قابل ہو نہیں پرمایا تم میں دودھ پیتے بچے نہ ہوں اور یہ دور ڈنگر نہ ہو تو پردگار تم پر بارش کا خطرہ نہ برسائی ان بچوں کی معصومیت کے صدقے وہ بارش بھیج دیتا ہے ورنہ تو ہمارے یہاں معلوم سب کو معلوم ہے جتنا غصہ ہم اس کو دلاتے ہیں تو اس میں کہا گا کہ اپنے پرانے کپڑے پہن کر نکلے نماز اشتگاسا ہے نا وہ جس کو اس تسکا آپ کہتے ہیں فریاد کرنے نکلے تو تھری پیس سوٹ میں تو نہیں نا نکلنا دو سو والی کلون مار کے آپ نماز استسکاہ پڑھنے جا رہے ہیں پٹے پڑھانے کپڑے پہنے مسکین بن کر جائیں مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا جب کوئی آپ سے مانگنے آتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ ہے بھی مجبوروں والا یا نہیں اگر وہ بیوگ میں بیٹھا ہوا ہاتھ کے آپ کی جی, اناسی کی کرولا کو رو کے کہتا ہے کچھ دو تو آدمی کہتا ہے یار یہ ویوگ میں بیٹھا ہوا ہے میں کرولا میں بیٹھا ہوا ہوں اب اس کو میں کیا دوں اگر نکلنا ہے استغاثہ کرنا ہے تو حالت بھی استگاسی والی بناؤ پھٹے پرانے کپڑوں میں جاؤ بے قراری کا اظہار کرو چادر کو کبھی ادھر پلٹو کبھی ادھر پلٹو جس طرح کشکول کو پلٹتا ہے آدمی مجبور کہ بھئی کوئی ڈال دے اس کے اندر یہ ایک طریقہ ہے اجتماعی خناؤں سے اجتماعی تو سب کو ایک فضا بنانی چاہیے لوگوں کو اس پر آمادہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے بدلے بارش رکی ہوئی ہے پانچ سال ہو گئے ہیں پاکستان میں قید سالی ہے معمولی بات نہیں آپ کو پتا نہیں کہ پانی زمین کے اندر کتنا گہرا اتر گیا ایک سو سات فٹ نیچے پانی نہیں مل رہا تالاب ترس گئے لوگ کہتے ہیں کہ کبھی یہ تالاب بھرا ہوا ہوتا تھا ہمارے زمانے میں لوگ بھرا رہتا تھا اب وہ سوکھ گئے تالاب پانی کنو میں نہیں ملتا پانچ سال کی خشک سالی ہے لوگوں کو پھر بھی توبہ کی طرف کوئی توجہ نہیں یہ تو پوری اجتماعی پوری قوم کی اور نماز تسکا اکیلا آدمی نہیں پڑھ سکتا یہ بات یاد رکھے نماز تسکا کا فیصلہ مسجد کا امام نہیں کر سکتا محلے کا نمبردار نہیں کر سکتا ضلع کاؤنسل کا سربراہ نہیں کر سکتا نماز استسکا کا حکم ہمیشہ امیر کی طرف سے آتا ہے جو ملک کا سربراہ ہے آپ کو پتا یہاں شیخ صاحب کا حکم ہوتا ہے تو ہم نماز استساک پڑھتے ہیں باقاعدہ اس لیے شیخ صاحب نے رات کو بلا کے یہ وہ توبہ کرتا ہے وہ حکم دیتا ہے کہ میرے بھی آف پر توبہ کرو میں توبہ کر چکا ہوں یہ ہوتی ہے اجتماعی توبہ کہ قوم مل کر توبہ کرے کوئی وقت جا کے ان کو ملے جو ہمارے اوپر بیٹھے ان سے کہے کہ اللہ سے مانگو اللہ کے بندے توبہ کرو اس سے تو اللہ جمین اللہ اور کامیابی چاہیے تو مل کر توبہ کرو تو انفرادی گناہوں پر انفرادی توبہ اور توبہ کے اندر یہ زور ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کا ڈیبٹ جو ہے وہ آپ کا کریڈٹ بن جاتا ہے یبدل اللہ سیاحت حسنات پر ردگار جتنے وہ گناہ ہوتے ہیں ان کو لے کے انہیں تبدیل کرتا ہے بندہ پیشمان ہو گیا ہے لہٰذا اب چیز کا کریڈٹ بن جاتا ہے پھر ان کے اندر ایک زور ہوتا ہے جب بھی بندہ یاد کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا میں گنا گار ہوں جب شیطان اس کے سامنے نمازیں لے کر آتا ہے نا تو بریچی نماز پڑھتا ہے تو نفل بھی پڑتا ہے تو عزابین بھی پڑتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ سرکار وہ چھڑ بھی تو میں نہیں مارے ہیں نا وہ فلاں گفلے بھی تو میں نے کیے ہوئے ہیں نا اس کے پاس شیطان کے مقابلے کے لیے اپنے نفس کے علاج کے لیے ایک دعا موجود ہوتی ہے یہ جو تھی مجھے بتا رہا بڑا نیک ہے مجھے اپنا آپ پتہ ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرماتے برابر شرابر چھوڑ دے میرے گناہوں کا عذاب نہ دے میری عبادتوں کا ثواب نہ دے برابر شرابر چھوڑ دے تو میں سمجھوں گا کامیاب ہو گیا شیطان جب آ کے پمپ کرتا ہے نا بندے کو تیس بڑا نیک ہے تو جو وہ ٹائم لگانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں دنیا دیکھ کتنی گناہ گار ہے تو تو ماشاءاللہ اس دور میں اللہ کا ولی ہے اس وقت بندہ کہتا ہے میں جو کچھ ہوں مجھے بڑی اچھی طرح پتہ ہے میں نے بڑے بڑے بلندر کیے ہوئے تو یہ گناہ اصل میں دبا بن جاتی ہے اس بندے کے اور اسے ڈرا کر جنت میں داخل کر دیتی ہے شاہ بلی دلوی نے لکھا نا کہ بہت سارے لوگ نیکی کر کے جاننے میں چلے جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ بدی کر کے جنت میں چلے جاتے ہیں آڑے پریشان ہیڈنگ پڑے آپ اس کی آدمی پریشان ہو جاتا ہے کمال بدی کر کے جنت میں چلا گیا نیکی کر کے جنت میں چلا گیا وہ کہتے ہیں جب بندہ بدی کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدی اس کو ایسے معلوم ہوتا ہے مومن کو جیسے پہاڑ ہے جو اس کے اوپر گرنا چاہتا ہے اور وہ اس سے بھاگ رہا ہے تو وہ بدی اس کو چین نہیں لینے دیتی وہ نماز پڑھ کے لیٹتا ہے تو پھر اسے خیال آتا ہو میں تو بڑا گناگار ہوں گناگار بندے کو اس طرح لیٹنا نہیں چاہیے ٹانگیں پسار کے جس کے پیچھے جہنم جیسی چیز لگی ہوئی ہو وہ فوراً کھڑے ہو کے پھر سیل کر دیتا ہے فرمایا اس کا گناہ اس کو ڈراتے ڈراتے ڈراتے ڈراتے جنت میں چھوڑا تھا اور ایک آدمی نے ایک ہی کرتا پھر اس پر بڑا خوش ہوتا بڑا غرور بدترین جو غرور اور تکبر ہے وہ نیکی کا تکبر ہے جو لیکوں کے اندر پایا جاتا جو علماء ہے جو اولما کی بیماری ہے لہذا وہ اس کو کہتے ہیں بھائی آپ تو ہیں ہی بڑے نیک ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی گیا پڑتا تو بھی اسے آتا ہے لوگوں کو فضل سے بخشے گا سرکار ہم نے تو یہ ماتھے پر نشان ایسے ہی تو نہیں نا بلجہ بنایا ہوا ہم نے محنتیں کی ہوئی ہیں یہ تو ہے عبادت کا اور جس آدمی جو آدمی اپنی عبادت کی قیمت خود ڈالتا ہے پروت دگار اس سے نعمتوں کا حساب لیتا ہے ٹھیک ہے بھائی اگر تو قیمت ان کی ڈالنے لگا ہے تو آپ پھر ادھر آ وہ ایڈجسٹمنٹ مشین کے اندر ڈال دیتا اس کی نمازیں بھی اپنی نعمتیں اور پھر سامنے آ جاتا ہے یہاں کریڈٹ ہے یا ڈیبٹ ہے تو اللہ تعالی اگر اپنی نعمتوں کے حساب میں نہ کاٹے نعمتوں کو اپنا ہدیا ہی رہنے دے ان کی قیمت نہ لگائے اپنے فضل سے بندے کو بخش دے تو وہ بندہ جو متکبر ہو جاتا ہے اپنی نیکی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلی امر کا بتایا بیان کیا ایک آدمی کا واقعہ کہ وہ صاحب خواب میں انہوں نے دیکھا کہ حشر بپا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ان کو چھوڑ دو جنت بھیج دو ان کو تو صبح ان کی آنکھ کھلی تو ان کے لیے یہ کوئی ایسا سرپرائز نہیں تھا یعنی ان کو پتا تھا میں نیک آدمی ہوں لاجا یہ فیصلہ تو متوقع تھا میں فیورٹ تھا جنت میں جانے تو جب ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کوئی عجیب بات تو نہیں نا بہرحال محنتیں تو کی ہوئی ہیں پاس ہی ہونا تھا ہم دوسرے دن جناب پھر سوئے تو پھر خواب میں پھر قیامت بپا ہوگی اللہ تعالیٰ کا اس کی فائل دوبارہ لاؤ ریٹرائل ہو گیا سارے لکیر مار کر اللہ تعالیٰ کا جہنم لے جا اس کو بادشاہ ہے نا یا فالو ما یشا جب وہ جہنم کی طرف لے کے گیف رشتے اس کو تو سارے رستے پانی پانی پانی, پانی ان کا سرکار پانی وہاں پر ہے کب سے ہم اس کو ابال رہے ہیں سارے گراسیم مارنے کے لیے وہیں جا کے ملے گا رستے میں نہیں ہے. بہت زیادہ اس نے ایک چور مچا لگا چرو کچھ پوچھو کیا دے گا ایک گلاس پانی کہا جی جو مانگو گے دوں گا فرمایا ساری جو عبادت کی ہے اس نے کہا بالکل جلدی پیپر لاؤ اور اس نے سائن کیا لکھ کے لے لیا فرمایا آپ لیا اس نے لائے فرمایا تیری ساری عبادت جس کے بدلے تو جنت میں جانا چاہتا تھا ایک گلاس پانی کے وقت نے بیچ دی ہے وہ جو باقی پیا ہوا ہے اس کی عبادت کون دے گا صرف پانی وہ جو کی تھی وہ تو ایک گلاس کے بدلے تو نے دے دی جو ایکسٹرا پانی پیا ساٹھ ستر سال تو نے وہ عبادت وہ کون دے گا اس پانی کا حساب کون دے گا یہ تو ڈیبٹ ہے. ہے یہ تو تیرے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے اب آپ کلی پسینہ پسینہ ہوا ہوا توبہ صاحب یا میرے مالک کوئی عبادت شادت نہیں تیرا رحم تیرا کرم ہے مسئلہ تو یہ ہے یہ عبادت کا جو تکبر ہے یہ آدمی کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے راجا اپنے گناہوں کو یاد کریں نیکی کر دریا میں ڈال کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کو بھول جاؤ رب نے اس کو ریکارڈ پر لکھ لیا ہے گناہ کو یاد کرو اس کو یاد رکھو کہ میں گناگار ہوں تاکہ تم اس سے بچنے کی تیاری کر سکتے تو یہ طریقے ہیں دور کا ماض نولا پڑیں اور سچے دل سے استغفار کریں اور رو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں آپ اکیلے ایک جگہ بیٹھ جائیں دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے کیا کرنا چاہیے تھا اللہ کے احسانات کتنے ہیں کتنی دنیا دھکے کھا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس جگہ رکھا ہے سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے اپنی سب سے عزیز ترین نعمت دین اور ایمان ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے اور وہ کیا چھپا کے رکھے اور کیا گلاگو کی کرے گا اس یعنی اگر انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو صرف یہ دین ہو تو اس کے پاس سب کچھ ہے فرمایا میں علیکم نحمتی میں نے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے تمہارے اسم علیکم نعمہ و باطنہ تمہارے اندر بار اللہ نے اپنی نعمتیں چپڑ دی ہیں یہ کہتا ہے نا کہ بار بار, بار سے وہ جو غریب مائیں ہوتی ہیں پراٹھا بنا کے دیتے تھے نا باہر بار لگا کے بس پتل جی آنکھ میٹرے کے لیے پانی لگا کے تھوڑا سا ایک وہ جن کے پاس ہوتا تھا تو وہ پیڑے کے اندر بھی لگاتے تھے روٹی کے لگاتی تھی نا اور اس نے تو تمہارے اندر باہر چپڑ دی نمتے ہیں میرا پہنچا نہیں پھرا پھر پتہ نہیں کیسے نہ شکریہ کرتے ہو تو تھوڑا سا احساس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا کی اور ہم کیا اس کے ساتھ کر رہے ہیں پلٹیں اور اس کے دین کا کام کریں جس چیز کی سمجھ آپ کو لگ گئی ہے اس کو دوسروں تک آپ پہنچائیں تاکہ دوسرے بھی اس طرف متوجہ ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیقت آ فرمائے اور